ما من بسم نر رجیم رسم اللہ الرحيم من کلا ہلادی نامو عليه صلات و سلام يا سیدی يا رسول مکین کلو بل منی سامین. السلام علیکم. حمد و ضرورت و اس دی دعا ہے بارگاہ کادر متلک جل اندر ناچیز لاچیر نفس و دے ہر شرط و محفوظ فرماوے ح حق بولنے ح حق چلنے اور حق دے ہی حکوم اج دے روحانی جلسہ برادر شادی اادی و و و نو خیر وکت والا بنا سارے خاندان آجتے محبت اتفاق اتحاد رہنے توفیق بخش آمین آمین یقینا علاقے دے اندر ایک قدم اٹھا کے لوگ بہترین مثال قائم فرمائی جس وقت کے شادیاں دے موقع دے خرافات سہ حرام کم ایک سنت کی ادائیگی پیچھے ایک سنت کی ادائیگی وقت ہزارہ حرام کم ہوں ہزار ایک سنت ادا کرنی ہے ہزارہ مکالا ملتی ہے دنیا اُلٹرا سنت پاک نکاح والی سنتتی کرتے بزرگ نکاح ختم ہونے دا سبب سمجھتے وہ جاندے ہی نہیں جنا نے منہ سر کھڈے ہوں گا گانے گاریاں ہوں نے ٹول بورے ساز واجے ہوں دے نے انڈیا کجرا دے, دے, دے گانے چل رہے ہوں دے نے ایڈے حرام کم کر رہیے قوم کوم پوچھو کی آگے ایک سنت ادا کرنی ہے سہی وہ مکالا ملنے سنت پی ادا ہوتی ہے ہزار حرام کام کبیرہ گناہ کرنا ہے پیا ایک سنت پیا ادا کرنا ہے ایک سنت دی بےزتی پہ کرنا ہے تا پھر او سنت کی بےزتی گناواں کی نہوست لانت تے لڑائیاں تے آئے دن جگڑے اللہ تعالیٰ دے پاک محبوب صلی اللہ تعالی وسلم دے شریعت قانون دے خلاف ایسا کچھ جتھے جائے اتے لانت ہی برسنی اور کی برسنی اس نکاح نے اس سنت نے رحمت تھوڑی لے جتھے جن حرام کاموں چڈ کے سنت صحیح سنت دے مطابق ادا کیتا جاوے اور پھر او پیسہ جڑا جہا خسریا ادھر ادھر لگنا انہوں ایس واز تبلیغ دے دین دے بیان سنن سن سناو لایا جاوے اس نکاح مبارک سنت دا ہر ہر قدم جڑا ہے نا وہ بندے پورے خاندان دے واسطے رحمت دا سبب بن سمجھ آ رہی نے وہ بھی نوجوان نے جنہ دیا ہو رہا نوجوان نے انہوں نے بھی جبانی ہے لیکن وہ چھٹے اونٹا واگو نہیں انہوں نے اپنے آپ کیڈے چ رکھا جب سڑیا اللہ رسول کے حکم نمجھ گئے جس مالک نے سانو پیدا کیا اور میاں بیوی کا دستور قانون بنایا اور سڈے تک ضرور پابندیاں لائیا اگر اصا پابندیاں ختم کریں گے تو رخ کا بالن گے اور جی اابندیاں پورا کرے اللہ تعالا دے رحمت اور جنت حاصل اس واسطے نو لاکھ سنگیاں جنا اس بھائی فیرو دے علاقے اس مبارک مثال نو قائم کر کے علاقے دے لوگوں واسطے ہدایت دا سبق چھڈیا ہدایت دا سبق باقی اور, اور نہیں تو ای وری نا کہ اندر تے باقیا کا بھی ملامت کرد رہا کہ یار بھی مسلمان نے اصا بھی مسلمان ہاں یار یہ کی کرنے آدروں تڑکو تگا ہی رہنا کی خیال ہے بھائی ٹھیٹ سے بندے بانی نے ٹھیٹ بڑھ کے جہاں مکالا ملی کھڑوتا ضرور اندر ویک کے آخے گا یار کیا گلت ہی آ بھی آخر بندے ہی نے آدم دی اولاد نے پھر اتے صرف برادری کھاوے گی کھی اور برادری تو علاوہ اللہ تعالیٰ دے مہمان کھا گئے انہ دا ہر لکما جڑا ہے وہ بھی سواب بن گیا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیڑا کھانا اس ولیمے دا قرار دیتا ہے اس شادی کا جیسے صرف رشتہ دار سدے دا دوسرا نہیں گلایا جاندہ وہ بڑا پیڑا کھانا ہے تے چنگا کھانا کیڑا ہے بلیمے دا شادی کا جس رشتے دار بھی سدے جان تل تعالی دے تعلق دار مومن بھی سدے جان غریب مسکین سب غریب مسکین سارے بلائے جان لو آؤ سنگیو آؤ یارو کھاؤ ہے یہ جڑا لکما کھان گے اس کا سواب رشتے دار بھی کھا دے بھی کھان سب کا سواب تازر ملنا لیکن کیونکہ ایسا مری قوم سوچتے نہیں منافے کرنا مرے تے مرتے بندے نشانی جا سا بندہ ہوں جی وہ ہمیشہ ہر پاسوں ہاتھ مارد اس آخرات فائدہ ہوتا میں مرنا نکل جانا اس جہان تو کوئی پتہ نہیں لگنا کسے نے میں کھڑے پہ جانا وا تو وہ ہمیشہ منافع سودا کرنا یہ میں ابتدائی گل کی اس واسطے کہ چلو لوکا نو کچھ اس بارے ہدایت آ ناڑ تارف ہو جائے پھاڑھ ہو جائے بھی سے کہڑے جائے بیٹھے ہیں. اللہ، اللہ. اگلا مسلا میرا ہوں میں بیان کرنا وہ کریف کے حوالے آ جڑا نیت نہیں محمد کلما اللہ جل جلاله وصل اللہ تعالی علیہ وسلم आ यारो आ मुंडा सुता इतों उठा के तेन आखो जार जा इंतजार हो रहा आ जरा मुंडा नहीं सुता इन आख पुत्र तेरी इतनी लड़ कौन तू निकले इतो शाबश उठ मेरे बच्चे उठ उठ उठ तेरा खर इंतजार पे हूं तहू पता है स्याने बंदे ज डरावर के नाम सवारिया सौ जानते आने ड्रैवर नी अंदर आ जाते اتے تبد شاہ کے ڈیری تم کا مسلا بن جانا اللہ تعالی فضل و کرم اتے دو مسلے آئے سمجھا کلمی شریف کے بارے ایک مسلا سمجھا جڑا جا گل مشہور ہے جی کلمے والے کافر نہیں آخنا چاہیے کلمے پڑھنے والے نہیں آخنا چاہیے بس جی بس بس कلم... جی. कلم... کی مطلب کلمے والا لیکن ان کا کافر نہیں آخ سکتے یہ مطلب بنتا ہے نا کیا خیال ہے تھوڑا کی خیال ہے کہ جیسا کلمہ پڑھ لو کفر نہیں کر سکتا بولے سارے نہیں منہ شہ نہیں پائے بیٹھے تھی جی شہ ہے جی تو دی دیو رکھ عام گل مشہور ہے کہ نہیں بھی کلمے پڑھنے والے کافر اچھا تو میں تے تو یہ پوچھنا بھی کیا کلمے پڑھنے والا کفر کر سکتا ہے کہ نہیں اچھا کفر کر سکتا ہے لیکن کافر نہیں آخر یہ ہوں گل امجا یہ یودیاں کی طرف گل مسلمان چاہیے مسلم دے ہاتھ ویک کے کفر کرگا نہ ہوئیے بدنام نہ ہون دئیے او لاکھ کفر کیتی جان ا کفر ہی کرانے نے تے لہذا جے کوئی مالی آخر لگے دے کو عوام پہلو ہی فیلایا ہوگا کہ میاں تولٹی صاحب چنگا بندہ تک کل میں پڑھنا لہذا کفر فیل فیل فیل ہر گھر جائے گا کیونکہ جس طوفان دا سیلاب دا اگوں تفا نہ بن نہ بنیا جاوے اس آپ ہر گھر موج کرنا ہے اس تباہی دنیا نے واستے جدو جدو کسے سیلاب دے طوفان کا دفاع ہونا ہے نا کئی گھر بچ جان گے سجڑوں جدو کفر کرتے رہنا ہے. کسے کافر آخنا ہی نہیں وہ کفر فیل نہ جنا ہر گھر چ بھر جانا ہے. تو جدو امام احمد رضا وانگو اللہ دے پاک نبی دی شریعت دے محافظ دفاع کرنے والے وہ جدو گے فلانے پہ کرتا ہے جدو یہ گل کی جائے گی اسے تفر رک جان جا کر بیٹھا ہے لوگ اندر تو یاری تعلق یارانا دوستانہ سب چین گے جب حکا پانی وکرا ہونا ہے او نو بھی شرم آنی ہے میں مکالا کیڑا مل بیٹھا کام کیڑا کر بیٹھا وہ او واپس آئے گا اسلام نو کرے گا توبہ توبا تو نو بھی پتا لگ جانا ہے کہ میاں انہیں آ کفر کیا ایسا یہ نہیں کرنا جدو یہ سنگ گے یہ بعد رہن گے واپس آن دا موقع مل جنا کفر جنا لہذا لہا کرو تو پہلو چاہو میاں کلمے میں پڑھنے والے کافر آخو ہی نہ تاکہ نہ اگوں نم روک نہ او بے غیرت پرانا جڑا واپس آئے سمجھ آ گئی نہ کوئی نہ ہوں میں بوٹی جی گل تم دسنا کلمے پھر نالا بندہ جی کافر نہیں آکھنا جو مرضی کلمے پڑی جاندہ پیسے چکو جا رہے پیسے اتنے میز رکھا جی ایک بندہ کلمہ کلما پڑ پڑھتا ہے جی سنگھی یاد رکھنا تبجوال گل سمجھ جانا کلما پڑھتا ہے لیکن آتا ہے کہ نکاح ضروری نہیں بغیر نکاحوں میں رن رکھنی جائز ہے تزدیک وہ کافر ہے مسلمان جسلمان کلمہ وہ ہے لیکن صرف ای گل کرتا وہ آدی نکاح کی کوئی لڑ نہیں اوی بھی رکھ سکنے وہ کون ہے تو کیوں پہ آدھے کلم والے کافر سنگ پاڑ چھڑیا تو سو تین بار کافر آ کے ایک بندے جڑا کلہ نکاح نہیں منتا آخی بیٹھے کہ نہیں ایک بندہ کلما پڑھتا ہے دنتا یار جانور نا جہن سبا کرتے ویل اللہ دا نام لینا ضروری نہیں ان جی کھائی جاؤ تے جی مرضی ماری جاؤ کتری جیسے ٹوکا مار دے نے جی دی چل سر وڈو تے وڈ کے پھر تے کھا جاؤ تے جائد دے تو نزدیک وہ مسلمان ہے کہ کافر ہے. او موڑ کافر آخی آؤ گے جی کلما پڑھی ہے لیکن آتا ہے جانور ہے نا وہ شرح کے متابک دبا کوئی ضروری نہیں جی میں مرضی کھا آؤ تو وہ کی بن ہے کافر بن ایک بندہ ہوما پڑھتا ہے لیکن آتا ہے میاں جہی نماز ہے نا مولویا کے مسلے لے کی کہڑ ہے کوئی اسلام ہے وہ تے نزدیک کون ہے کافر شابا چلو چھتی من لے جی میں یہ تو مناف مسئلہ کھی کتوں پھر دے کے کلمے والے کافر نہیں آکنا چاہیے اللہ د کتاب شرا فکر دیا پری پہ نبی پاک سرکار کی کوئی گساخی ہے اللہ دے قرآن دی کوئی بےزتی کرتا ہے لاکھ کلمہ پڑے ساری رات کابے پڑی جائے oh! ہاں تو ایمان دسو دے ایک فیکٹری قرآن پاک کی بےزتی ہوئی سا تو اس بےزتی کرنے والے تسا کافر سمجھنا یا مسلمان تو کلما پڑھنا سکے نہیں फिर हम आखना की चाहिए सी सुनो यूदी की कराया है आखना की चाहता सी आखना यह चाहिए सी कलमे पढ़न वाले न कुफुर नहीं करना चाहिए तवज्जो नहीं फरमाए जमो की आखना चाहिए सी ہوں یہ نہیں آتے آ نے کافر آخنا نہیں چاہیے یعنی کف اور کرنا چاہیے پر کافر نہیں آخنا چاہیے ایس سمجھ آ گئی جن اج تو بعد جب سنو کوئی بغیرتے لفت بولد پیا کلمے پڑن والے کافر نہیں آخ سکتے انو بغیرتا جنہیں چر سان خبر نہیں تھی فر گل تھی ہوں سڈیا اکھا چرچا نہیں تول سکنا سانو حقیقت کھول گئی ہے اصل لفظ نہیں بولنا ہے کلمے پڑھنے والے کفر نہیں کرنا چاہیے کلمے نو کفر نہیں آخنا چاہیے پام جو مردی کیتی جاوے آ جو سبق چیتے کہ نہیں آیا میں جو سنانا ہونا میری عادت سے میں خوش آمد تو بغیر سنا نہ ہوں میں خوشامد سننے والے نہیں کرتا ہوں ہاں میں صرف تقریر دے اندر اللہ رسول ناضی کرنا ہوں بس اور جی میں پیا ایمان دی گال جے. ایمان دی گال جے. ایسے دے تو زمانے جڑے جی دے مقرر نے دے بڑے بڑے تھڈو ایمانو آپ ایمانو بے لے نے اگاں لوگ کی دے مسمیا پیا میں جتھے بول آؤں نہ ملا بیٹھے ہوں نے. لیکن اگو کشک نہیں سکتے ہوں دے. اسے گل پچھوں نہیں کسکتے بھی کسکڑ کئی وت میں چڑی ہوگلے کسکڑ اللہ تعالیٰ فضل دلائل دوں بار ہوں مشتاق سلطانی سنیا جی مشتاق سلطانی صاحب گزرالے کا سنیا جی کبھی تھوڑے بندے بولے جی زیادہ نہیں سنیا میرے خیال شبیر شاہ افزابی صاحب سنیا نے نا میںمراہ گلت بیانی جھوٹ تو کفر دسا حیران ہو جا سو قوم بچاری سر مارن کی بادشاہ پتا کو نہیں چان ہے کونی ایمان دسل چاند ایمان رہا کو نہیں کفر ایمان کی تمیز کونی. جو مردی کو نہیں جو مرضی کوئی آخی جائے آدمی اگلا ایمان کڈی جانا ہے یہ سبحان اللہ تو بیٹھا ہے ایمانڈ بکمیا پیا ہونا نام مراد مشتاق سلطانی دس دس ہزار روپیہ لے اگلے ان کیڑ میں سنی اس شیر پڑتا پیا رب پیار کما بیٹھا ایک تیرے دم بدلے گل دنیا پا بیٹھا نوز بلا احمد ذالک آ رب حبیب پیار کر بیٹھا ہے تو ایک حبیب کے پیچھے رب دنیا گل پا بیٹھا ہے رب فسیا پیا ہے نوز بلا احمد غالک ہوں نہ دنیا ٹر سو نہ سو بس رب مجبور فسیا پیا جی آسان نہیں کسے دے گل پی گئی میاں فلانے کے بوٹی گل پی گئی نہ بے چارا وسا پی سا نہ چڑ پی جی وہ نہ مرہد او آ جا کہ رب پیار کما بیٹھا ایک تیرے دم بدلے رب گل دنیا پا بیٹھا اگو سارے آتا رل کے پڑھو اچھی آواز نہ پڑھو میں آوںج کٹی چی تیر نکاح ہے کو نہیں چٹ کر رال کے آ کے پڑھو اچی ادا پڑھو ڈٹ کے پڑھو یہ حال ہے خدا بندے ہزور پاک سرکار دے صحابہ دے زمانہ دے اندر مبارک دور جڑے پچھلے گزرے سنہری مسلمانوں کے ان سنہری دے اندر مسلمان دے بال پہلو ایمان سکھ دے سن آہا قرآن دے سکھ دے سن ابن ماجہ شریف باب المان دی حدیث پاک کے حضرت جند عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے کنا منبی صلی اللہ علیہ وسلم فتیاں الحزا فتح الم نل قرآن فتح الم نل ایمانا ایک بال نوجوان دی جوانی دی والے حضور پاک ہوتے دے دے سا اصا قرآن سیکھ تو پہلو ایمان سیکھتے سن ویخو ویخو ہوں ایمان سیکھنے کی ایک گل تمجاو حضرت شاخ گزرے ایمان اللہ یقین ایمان اللہ تعالیٰ یقین دے نے. اللہ تعالی دی دین تقین نو آخ تو سڈے پہلے اللہ کے ولی لوگ بزرگ لوگ نیک لوگ اپنی اولادا اپنے بالا اللہ تعالی دے نال یقین اللہ تعالی دے محتاجی اللہ تعالی تو سوال کرتے سن چمان بٹھا سنو کلہ گزرے نے ارب در ان ماں مبارک نے نا جدو بال با ہونا بال سن چھوٹے تو انہاں منگنا روٹی دے ماں نے آخنا پتر اللہ, کوڑ آخ آخ اللہ کو اللہ نو آخ میں روٹی دے ربا. دعا و ہاتھ اٹھا کے آخنا اللہ میں روٹی دے ماں نے اپنی طرفوں کھانا چک کے نال رکھ دینا لکا کے آخنا پتر ہی اللہ کول منگی آئی آ گئی ہے کہ نہیں ہوں بچہ بچپنے تو ہال نکلا جائے تے رب کو منگن دا رب سونے تو سوال کرن دا، اللہ دے دربار محتاج ہو جو گیا ہے جوان ہائی اپنا ایمان کامل کر بیٹھا ہے نا ہوں دنیا انب کے دربار تو ہلاو دنیا ہل سکتی ہے دا ایمان ماسا نہیں نہ ہل سکتا <سلام> اے ہوئی علم جڑا فرد آئے نا جن دنیا چڈی بیٹھی اولادا والے اتنے بیٹھے نے جنہیں ویاح ہو رہے نے بھی اللہ تعالی ضرور دس اولاد دو سی میں گل کر جاوا کہ چار چیزاں دا بندے کو حساب ہونا جے تے اے اپنا صاف کر لو سیا بندہ چکل لو تو میں کچھ نہیں آندا چبل بندے دا کی او اتھے صاف کردہ اپنا کراخی مونج ہو کے جاٹر جان ہے سیانے بندے چار چیزاں دا حساب ہونا اپنا کھاتا صاف کر لو کی امر دے صرف کی تھی؟ مال دتا ہے کتنے لایا جی اولاد دیتی ہے کی تربیت کی کینیا چیز ہو گئیں تین <سؤال> چوتھی شاید علم دتا سی کی عمل کیا چار چیزاں حدیث پاک ہدیس پاگ بندے ہر کوئی حساب ہونا ہے اسا بھی حساب در اتے دسنا ہے کہ اولاد بڑا مولا سونے کو کمی چی وی چکلے اتنے نے کوئی کمی چی چھوٹے چھوٹے بال ہوتے سن کٹانس پیالے کٹ انگریزوں کرتے سا ستنا پجامے جہے نے وہ پینٹا رکھتے سا مولا او کمی چیڈی یہ بئیمان بنا چس کی کرنا ہی اور کیا ہونا یہ جواب ملنا اب جی بغیرتی کی کھڑا نسل جانم لائی کھڑیا آپ لگے کھڑے اتے جدو حساب ہونا یہ جواب دینا کہ مولا آپ بھی جسم زندگی دتی سی اصان وہ ساتھ لائیے روزانہ منگے ہوں سا چنگی ٹکا کے منگے سا روزانہ جتے ویستے سات تھا، فلانی تھان سے میلہ پیا کجرا کا اوتے پہ سا ہاں جی مولا کریم اسا تیرا دین کو نہیں سیکھا کوئی ایمان کی گل نہیں سیکھی ہاں جی یار کریم آ دس آسان کو کمی اور ہوس ا زندگی کہڑے پاسے لا سی تیرا کوئی فرض اسا پورا نہیں ہاں جی پر اولاد دیتی سی اسا انہوں شتانی کاما نے بھی جیسے شیتانی والے کام ہے سر سارے سکھا چی ہاں ہوساب لے دس مال جہا دتا وہ شادیاں اتنے لایا ہے تو بھی بےمانی لایا ہے جی تے لایا لایا وا مخصور سی کوئی رضا مقصد نہیں صرف نک رکھنا مقصور سی برادری کی آپ گمی لا چتے جی یہ ایسا جواب اتنے دینے نے تو ایمان دسو جدو حساب کا جواب یہ سونا ملنا انعام بھی تو پھر دے لبنے نے سمجھ نہیں لگی نے میںلہ تب آ شر پکنا می تھوڈے کو لٹن آیا ہوا لین آیا ہوا رپئیے دین دین نہ آیا ہوں میری آدمی نے دو چار شیر میں پڑھا اور جی کتاب العلم لو ترمزی شریف تو نوادر رسول میرے سامنے پہ حدیث کی کتاب نامدار صلی اللہ نے فرمایا من الا مخل مخلصا دخل جلا یا رسول اللہ ما اخلاص ہوا کالا حجرہ تعالی ملا ہے میرے آقا اے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ لا الہ الا اللہ مخلص ہو کے آنکھیں گا وہ جنت ٹر جاوے گا جنت داخل ہو جاوے گا عرض کیتی گئی یا رسول اللہ اے اخلاص کیے خلوص کیے مخلص ہونا کیے حضور نے فرمایا اے کلمہ ایک کلمہ بندے لو اللہ تعالی دے حرام کی تے روکے گا اے مطلب پڑن کا میں آدیش نی لائی کیونکہ میں تمہیں پہلو آ گیا میں خوشامت نہیں کرنی جا خوشامتی ڈٹو ہوگل برادری کرنے آستے نا خوش کرنے آتا ہوں اتنے لکا لوا اتوں اما کر لوا تو اہم تے لوا ڈنڈی چا مارا تے اگلا خوش, ہو تو خوش کرنا ہی نہیں سارے ناراض ہو جاؤ ماں سے فرق ہک راضی ہو بے تو تو, تو, سارے ناراض ہواراض ہو, ہو میرا کوئی فرق نہیں تے میرا ہک راہ ناراض ہو جائے تو سارے راضی ہو سر برابر فائدہ نہیں دے سکتے میرا تو پکا نہیں بچنا میرا اے ایمان تے اس یقین میں تینوں سچ پیا سبحان اللہ سمجھ آ رہی نے نا ہوں یارو گل سمجھا نے من قال لا الہ الا اللہ داخل لسان سنی حدیث صرف ایدیس دے لفظ کنے نے من کال الاح مخلس سن دخا لل جنا یہ مخلص دا لفظ کیوں پی ج اچھا یہ تو پیتا گیا ہوں اگلے رسولس آؤ کالا تعالی یہ ملا اگلا جملہ بھی سارا پی گا جا مطلب مخلس جڑا آکھے گا کلماؤ پڑے گا وہ جنت نا پوچھا گیا مخلس کہڑا اخلاص کی فرمایا کلمہ اللہ دے حرام کما تو روکے کلمہ پڑھنے والے کلما ادرو آ کے شرم کر کی پیا کرنا رب اتوں منع کی گئی بس ادرو زمیر ملامت کرے اتے ہی چھ دے وے وہ نہ جاوے حرام کم دے سمجھ لو مخلے سو کے کلمہ پڑھنا لے یہ نہ کبر چدا پے گا نہ شرج پاوے گا سیدا جنت چور جاوے گا مولا دعا جاری سبحان اللہ توجہ نال بولو سبحان اللہ یہ والے کلمے والے, سبحان اللہ کلمے والے نے اور حدیث سن اس حدیث تو علاوہ سبحان اللہ نبی پاک سرکار نے فرمائے اللہ ہلا آہ دا اللہ یعنی آہ من امتی بلا الا لم قال فرمایا اللہ تعالی نے میرے نال وعدہ کیا میرے نال آد کی, کی رب سن کہ میرا امتی جڑا بھی لا اله الا اللہ پڑ کے جائے گا رب کو لا اللہ لے, لے جائے گا جن کسے ہور ہو نہیں ملایا گا. کی مطلب خالص لے کے جائے گا رب سونے میرے وعدہ کیا ہو سیدھا جنت دور جائے گا صحابہ عرض کی یا رسول اللہ اے ہور یہ ہوی شہ جی کلمے ملاونی نہیں ملاوے گا تے پھر جنت کا دا پہلا داخلہ نہیں ہونا میرے پاک نبی سرور نے فرمایا دنیا دی درس دنیا واسطے کٹھا کرنا تے دنیا نو روک کے اپنے کول رکھنا رب دے فرض پورے نہ کرنے رب دے حق پورے نہ کرنے رب سونے جتے لاو دکھا اتنے نہ لاؤنا اللہ تعالیٰ کی مخالفت چلا دنیا ناستے دنیا ہی کما آخرت کمانا تے پھر اپنے کول ہی جمع کیتی جانا میرے پاک نبی فرمایا ہے جب اے کم کر آخر گے کلما نبیا والا پڑھ گے کلمہ نبیا والا پر کرتوت کر گے پھر آنا والے اللہ توجہ نہیں فرمائی جے <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> اللہ توجہ نال بولو سبحان اگے امام فرمانے تا ایک پاسے بہو آرام نال مر آتا کام بے وفائے من کان مرجے ہو آلُ لَا الٰہِ من کا نے فرمایا کلم شریف کا نتیجہ ہے نا اے جنت سدھا جان اے اس بندے واسطے جنہیں اس کلمی دی پوری نگرانی کی سبحان اللہ! پورا اس دیتا ہے اس نال وفا کیتا ہے اس آ جڑا بندہ جہا بندہ اس تمام حق پورے کرے گا یہ دے واسطے سارا نتیجہ دے گا جنت جا ملب جا جا کلما پڑھ چڑیا پڑھ کے رکھ چڑیا مڑ ویخ نہیں پیا میں کرنا کی پیا کلمہ کی پیاد میں پیا ملنا جڑا بندہ کلمے نہ کرتا اس کی نگرانی اندہ پارا نہیں کرتا اندرا نہیں والیاں وچوں نہیں وہ ہے صرف لا لاہ پڑھ والے فرمایا جڑے پڑھ والے ہیں وہ پڑھتے ہیں دے نفس دے تو جہے کلمے والے نے وہ پڑھتے ہیں نفس دے, پیچھے نی, چل دے چل دے بھی کلمے پیچھے نے کلمے والا ہن مطلب یہ نکلیا کلمے والا کلمے دے پیچھے چلے گا جہا کلما خالی پڑھنے والا وہ اپنے نفس دے چلے گا کلمے دے پیچھے نہیں جن وعدے آئے کھڑے نہیں کلمے والے خالی پڑھ والے نہیں ہوں سنگیا ہو یہ کلمی دی کی سنائی سنا کلمے پڑھ والوں دی سناوا جنا کلمے پڑھا ہے کلمے خالی پھر دو ونکیا دے نے ایک نے جہے پاک نبی دے دین نو سچا نہیں منگے ਦੇ کے من ਤੇ ਕਲਮਾ پڑھتے نہیں انہوں آخیا جا منافک وہ کلما پڑے گا مگر سیدا جہنم لو جائے گا وہ جنت کی ہا ل بھی حرام ہے نہ ابتدان نہ امتحان کدی بھی جنت کی ہا نہیں لے سکتا جہا پاک نبی سرکار دے دین کے کسی جس کا انکار کرتا اسی لکھ کلما پڑے گا کدی کلما کیونکہ کلمے سے انہوں بخشوا وے جن پاک نبی دے دین سچا من لے سمجھ آ رہی نا بولو اللہ سبحان اللہ کلما پڑھتا گلط آخری منافک یہ کلما پڑھن والے ہے بچیا بچا فرد پردہ پائی فرد ہے کلمے آئے آخری برا دری مسلمان ہے مسلمانے. کٹے بہ گے کوا گے ویاہ شادیاں لین دین سارا کچھ ہند ہونا ہے کنجر اتنے لکیا پھر کھولن دی خاطر نا اللہ تعالی نے قبر چ سوال جواب دا سلسلہ رکھا تے اتے تادرا پائی فرد ادھر آوال ہونا ہے من ربو کا تیرا رب کون ہے دینوں کا تیرا دین کیرمائی لکھتے ہیں پچھلیا جہیا پہلے گزر ہاں. انا تے قبر دا سوال جواب نہیں سی ہوندا. سبحان اللہ! کیوں انا منافق نہیں سن ہوں جڑے سچے دل من دے سن من جن جہے نہیں سر منگے انہوں رب کرکا چڑھتا تھی ادھر آیا جہاد اس دی وجہ نال کئی اتو اتو کلما نے جلوکا فرن کھولن دی خاطر رب سونے نے کبر دے اندر سوال جواب جب چ ہے حساب رکھیا ہے من ربو کا تیرا رب کہنے ماں دینو کا تیرا دین کی ماہتا تک ہک حاضر رجو اس مبارک شخصیت مرد کے بارے کی آخر ہوں ہوں کوئی منافق ہوں کلما پڑھتے ہیں پر رب ن شان متابک نہیں منگ کئی منافک ہوں نے کلما پڑھتے ہیں پر دین ن شان کے مطابق نہیں منگے کئی مہلانتی ہوں جہے کلما پڑھتے ہیں پر نبی پاگ کی شان دل دشمن کے خلاف مخالف جو رب سونا یہاں کھولن دی خاطر قبر صاحب کتاب رکھیا ہوئے سنگیا اتنے لاکھ کرما پڑھے گا جنہیں پاک نبی نبی متاب گستاخان جانے مگر مینو پتا نہیں رب کون رب کون ہے دین کی ہے نبی کی نے اللہ وحدال شریق اتے جا سوال جب رکھا اسمتر مہار منافق نوس رکھیا وے منافکا نو اس دنیا ہیں ہاں ٹھیک ہے دوسرے کلما پڑے ہو جہے کلمہ پڑھتے ہیں دین نو سچا منگتے ہیں آپ غلط منگتے ہیں آپ آوڑے یار اتنا چلتے نہیں لیکن ہر گل سچی ہے جی یہ لیکن وہ دین چلتے نہیں پے منتے آپ مجرم ہے یہ ہے فاسق، دج پہلا ہو گیا منافق، یہ ہو گیا فاسق، یہ جہے فاسق ٹولا ہے تو تے میں ہو گئے اسا پڑھ دے ہیں من دے ہیں آدھی لیکن چل دے نہیں حرام کئی کام حرام کیتی پھرنے کی کئی اثر جناب جی فرد پیتی پھرنے ان دے جڑے ہیں انہوں آخیا جا فاسق فاجر بدکار ہاں یہ گنہدار بدکار لوگ جہے ہیں سڈے ورگے انہ رب سونے دا سیدا جنت لا واعدہ کسی تھانے کو نہیں جایا کوئی مائی دلال نہیں جی وکھا سکتا میں زبان نو تیار جی میں اگر کوئی مائی دلال ہے ماہی کا لال نو وخا ہاں میں ضرور ہے کہ ان ہزار رب کی دی مشیت ارادے کے مطابق بگتنی ہے بھگت کے جننا چر لا لے کے پھر جنت ایک نہ ایک دن ضرور ٹر جاوے گا گل تو سمجھ آ گئی نا کوئی نہ سواد آیا کوئی نہ یار ویخو نا بھی خاش بند ہوتے جی لوگ لوگ تو آتے جی ایک نمبر لینا ہے مرچیں لو تو ایک نمبر سودا جا مرضی گے گی فروٹ جو میاں ایک نمبر سودا لینا ہے میاں ریٹ تیرا مرضی کا دا دا سودا سادا مرضی کا آدھے ہوں यारेन समझ नहीं लगती दी, पर दीन लैन तुसा क्यों वी करते नंबर दे दो नंबर दल इे भी दो नंबर सौदाई हां सहचोर चौकीदार बड़े फिरते नेमान सहचोर चौकीदार ने इतने हांडे इतने चौकीदार बड़े बैठे इतने कुमदर सा وہ مدرسہ کی ہے یہاں وقتوں نے اڈے رگا دکھا مدرسہ پایا تر سو لڑکی نمل کر چڑیا ترے سو ڈے رگا دکھان میرے نل چلو میں اتنے نہ سابت کر میرا پھر وار چڑیا جیمان خدا دھی پیڑ کسی والی شہ نہیں جی ان کا بھروسہ نہ کرف بندے کی اپنی اکھ تھلے بچتی جے میں کڑوی گل سچی گل سیا کوی لگتی ہے مسمیا پیا سیانے آدھے جی تھے اکھ تھے بھروسہ رکھا بھی روشن ہاں یہاں بےمانا اپنی اس طرح کا کوئی نہیں ساڈا کی خیال رکھ گے ہاں یہ اپنی چڈی آدھے ہوں توجہ بولو سبحال اللہ اور سجنا ہر کسی اسلام والے کپڑے ویگ کے کدر نہ سمجھ رہے فنڈ کر پچھا کر آلہ حدرت برے بھی ساڈا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے چوکی دار گل کرنا نہ کوئی فلانا کوئی فلانا ہے, کو ہے جی دا پتہ نہیں نہ کوئی عالم نے نہ کوئی کو ایم اے کیتی ہے کوئی کیتی ہے انگریز ای کا پتا لگتا رب رسول کا پتا تو نہیں لگتا آج کے. آج کے. آج کے. اٹھ بیٹھے نے کلام لکھنے شروع کی شیر لکھنے ایمان اپنے چٹ لوگ چٹ ایمان کسمیا شاہ نا دی بک کے کی بک ماردمت سا لکی ہو گئی کسمت سا لکی ہو گئی مدنی ہو گئی مکی ہو گئی قسمت سا لکی ہو گئی مدنی ہو گئی مکی ہو گئی جیوے شالا حسین دا نانا جنت ساری پکی ہو گئی اگو بیچارے بدھو سننے والے انہاں آ کے نارا تک شالا جنت سا یہ ہوں اپنے خیال خیال جنت پکا کے جنت پکی پی Oh, میرے حالانکہ بولیا تو چھوٹ بھائی آنا جنت پکی ہو گئی تلا بھئی تینو ایسا یقین ہے پک ہے کہ میں ایمان ترنا تے تے ایمان دے مرن دا جدو پک کوئی نہیں تو جنت کا پک ک سمائی دلال کو کر کے کہہ سکتا مرا گا جب لگ جنتری جھوٹ بولیا جھوٹ بولیا اس واسطے بولیا پتا جے خوش نہیں کرانگا گا تو روپیے نہیں دین گے خوش انہوں جے کرنا ہے <laughs> تینا نو دے نفس نو یہ سناو کہ بخشے جے آٹی ہے تینا دے نفس خوش ہو کہ نو ہوئے بڑا ہے عمل جے اپنے آپ سیدا کرو نفس کا کام ہے جدو خواہش کے خلاف بولیا جائے یہ بجھ جان یہ مرن لگ پہ مرد ہے پھر روپیے نہیں تھٹتا روپیے لے کر یار موٹی جی مثال دینا کے نا بھنڈ نہیں ہوتے ماں شادیاں دے بھانڈ ہوتے ہیں نہیں وہ دب دب کے کوڑ مارتے ٹکا ٹکا کے کیوں انہوں نے پتا ہوتا جاڈا کوڑ مارا گے انہیں بہتے پیسے دے نہ مارنا ہوتا ہے ہسان دی خاطر ایو نا ذاکرہ کوڑ مارنا ہوتا ہے روان دی خاطر भंडा कूड़ मारना होता है हसान की खात वो जान जा कूड़ मारण गे ताकि बहुते रोवन उत्तू उत्तू जो रोवन गे आखन गे बहुता ही देना चाहिए एक काका भ्रावा मेरा ये सिर्फ लुटन खाने वाली बिरादरी सिर तेरे चली खड़ी कसमिया प्यान जे कबाड़ा की जाते जो कोई अख खोलो ہر کلمی پڑن والا دلوں کلمہ نہیں جڑتا ساڈا پیر باہو بولیا اللہ سنا لگا رب دی گل سنا لگا یہ اللہ دا پیارا سی جڑا بال سی جدو بازار نو نکلتے سن ہالے بال سن ویکھ دے سن و کلمہ شریف پڑھ لیں سن پیر باؤ سلطان باؤ رام شورکوٹ تو چار سو سال پر آلمگ اللہ سی ہاں سلطان آلمگیر رحمت اللہ آؤ پیر دا خلیفہ سی ہاں تے اللہ دا ولی ہو کے گزرا بادشاہ سدکے جاوا پیر با بال سن نکلنا تے اگو خطری ویکھنا اسے کلمہ پڑھ لینا آپ دے والد اگے ہاتھ جا جوڑے تیری مہربانی جدو یہ نکلن لگے اعلان تے کر لیا کر اسی خطری وڑ جا گے گھر آخر اعلان ہونا تے پیر باؤ نکلنا بیمار ہو گئے تے بیمار ہو گئے توجہ بیمار ہو گئے تے ایک خطری حکیم سی تے اس وقت بڑے سیانے ہوں سن ڈاکٹر کو ڈورو نہیں سنوندے وہ پاوی ختری بھی ہوں سن تو بھی سیانے ہوں سن تے اونا جناب انہیں آخر پیشاب لایا جی ہاں وہ جب پتا بیمار ہوئے جا کے خبر دتری حکیم نی بہو وہ بال نے بمار ہو گئے نے تے یار انج کرا ہے کتری کہ انہوں ویا تو بندہ مسلمان ہو جا میں میں تو نہیں ویک سکتا ان پر ایک کرو تسا انہ پاب لو میں پشاب ویخ کے دوائی دے گا جب ویخیا نا پشا پیش بیخ تے ویخ کے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سدکے جا دے جاوا مدی داجدار نظر کرم دی تیری ہو جاوے اے ایے جو کھا جو وہ بھی نور خدا بنتا جاوے بل کے جا مدرا جی دیا بول سبان لو اور ساڈا پیر بہو فرماندہ زبانی کلم یار ہر کوئی او جدو کلمہ کل مڑے زبان حل نہ ٹوئی گلوئی او ایک کل مینو پی پڑھایا میں تا سہاگل ہو پیر باہو درسیا گلوئی گلوئی گلو گلو, گلو کار گلا گلا چلا پیر باہو درسیا گلوئی گلے اتنے اتنے رکھ والے ਪਤਾ یہ پتا خلوس کلما کیونیں پڑی د تنوں حدیث پاگ سنائی ادھر ہدیس رکھ ادھر اللہ دلی کا فرمان رکھ گل رلتی ہے بھائی خلوس نال جا پڑے گا نبیسو نے دسیا ہرام تو بچے گا اللہ کا بلی مطلب پیر باو بھی دسیاس بھی دسیاگ والے کلمے والے ہول والے یہ مطلب ہے کلمے والے ہوے اصل ون ڈے جی تین سنا سی سنو اور سمجھا کہ خالی ونڈ چاہیے پرانچ نہیں جامے اللہ, اللہ! اللہ! سور کبوتو ان کبوت آدھے نے ٹوی نی جالا بنا گرچ آندے نے ان کبوت سورت پاس دی کمزوری دا بیان ہے اللہ تالا دسوت فرمایا سارے سگیا اللہ تعالی ایسا ایسے تھے دسیا کہ جی گھر کمزور ہوں میرے تو سوا میرے تو سوا اور خدا بڑائی کڑے نا ای کمزور گھر سمجھا جی انہوں طاقت والا نہ سمجھا جی وہ گھر اندا آجی جسر میں رب العالمین امی بن جانا جو بولو اللہ ہاں اے سپر پاور کافر نہ کافر جن مرضی آئٹم بم بنا کے بیٹھے ہو سمجھی مکڑی جالا بنائی بیٹھی پھوک بھی وجی تہار شہ گئی نا دے, اپنے آئٹم لے جان گے <سؤال> نو سمجھی جڑا مولا دے بیٹھا ہوئی نا. نا, اللہ آخر دے محبوب آپ سرکار دے دسرا گیا والد صاحب کا آسرا گیا اما جی کا آسرا گیا چاچا کا آسرا گیا سارے آسرے رب سونے ہٹا لے کیوں ہٹائے اس واسطے ہٹائے دسیا ساری دا آسرا میرا محبوب جے ارے محبوب کا آسرا لمجیا میر جے, جے, جے میرا حبیب کسے دے آخر تے میرا حبیب میرے دے خدا ہی میرے حبیب کے آخرے لال بولو جا سبحان اللہ سورت کبوت دی ابتدائی کھولے رب کھولن دی توفیق سبحان اللہ ترجمہ ویخ قرآن ارشاد فرمان ارفلاح سے بنا سو این یتر لا اکو سبحان آملا یفت نب سونا فرماندہ آ سب بننا سو کیا لوگے گمان کرتے ہیں لوگ خیال سے گھمنڈ رکھ پے اتراگولہ جو یہ سرف ایل پچھوں ہی چڑھ دتا جان ہے یہاں آخ جو چھیا اصا ایمان لایا یہ نہ خالی آنکھ نے اصا من لیا رب نو ن نو قرآن نو سب شہل ان چڑھ دتا جائے حملہ یوف قانون دماشا نہیں آنیا امتحان نہیں آنے تکلیف نہیں آشانیاں نہیں آ جہاں کھیڑا کرنا کہ سچا کہ منافع دلو سال لگا سی اللہ تعالیٰ فرمایا رب سونا فرماند ہے جہے تہلو سن بھی ادمایا سی بھی ونڈ سے نکھڑے کیتے سن اور تر ادمانا ہوسان ضرور ظاہر کر دیا گے کہ سچے نے ضرور ظاہر کر د گے کہڑے جھوٹے نے یہ تو کتے قرآن کل میں پڑنے والا جگتی بخش یہ کسے ملان دی جنت نہیں یہ کسی شا دی جنت نہیں جس رب کی جنت ہے قرآن ہے تو ہوتا ہی بیان ہے کی وہ فرماند ہے جہاں پڑھنے والے خالی کلو پڑھنے گاش نہیں کی. سلے آیت مبارک سن ہاں کٹیچے فریادا کیتیا رب واد شریف قرآن اتاریا چیخا باقاعد کرتے جی سمجھتے جی میں جنت اچھا صاحب نو یہ جواب مل رہا کہ تا کچھ آنا ویکنا پینا تا جنت تو جی کلمی جیڈے تصاویہ نے کلمہ پڑھ لیا جنت پکی کتنا جی سانو ایویں لب جانی چنگے نہ خیال ہاں مر تب سونے کی ناراضگی ہے پتا نہیں کی دشمنی دکھ تے تکلیفا سانو نہ okay. پلٹ پلٹ بنا سو ایسا کی شکی ہو گئی نہ مدنی نہ مکی ہو گئی قسمت شکی ہو گئی نامنی مکی ہو گئی جی پی رہ بچ دے پیسے دودھ ساری پکی ہو گئی <presses> سو میرے تنگیا میرے مدی تاجدار نے فرمایا بابل بکائے ووف مشکات شریف دو حضور میں فرمایا سلا ان سلا تلا جناؤ فرمایا خبردار اللہ دا سودا بڑا مہنگا ہے خوب گائے جی اتے جل دیکھو میں پوچھی حضرت امام مالک رحمت اللہ کسی ڈردی کو حضور دا فرمان ٹرد میں گا میں گا بیٹھا گا تینو پھر رسول اللہ فرمان سنا وا قدر والے لوگ سننا اصل ہوئے نہٹ کے وہنے ہوں عزت دی تھاں ہے اکھ بھی نہیں ہلانے قدر نبی دی اسی کی ہے اللہ! اللہ! کرنا پوری طرح سامنے ہر تین کے سامنے آ ایک ہو گیا کلمے والے یہ سدھے جنت نو ایک ہو گیا کلمے پڑھن والے پر دین نو نہ منع آلے یہ سیدے د ایک ہو گئی بچلی برادری کلما پڑیا من نو پر چلے کوئی نہ واسطے ہے دی, دی اپنے اپنے امل دے مطابق پانگے. پا کے پھر ایک دن جہا سچا منی کھڑے تھن نہ اس کی جزا پانگے تے پھر جنت نو تر جان گے ایسے میں سابت کرا گا حدیث پڑھ کے منع آئی ٹران آس نبر چنے سزا ہونی نے نعت خون ہی پی آخی جانے سونے قبر چھنگ گونا قبر چا یہ چڈ دے تو میرا ہے بھی ایک ناتور قبر چنگ گون پیاخ ہزر قبر چاہ گے پہ آخ گے فرشتو چڈو قرآن ہر وادی دے حیران تے کسے پھر دے نے. کس واد بڑے ہر واج بڑے فرد وا, وادی مون یہ نہیں ویکد اور قرآن فرما شاعر اکثر جی <تصفح> सचे शायर इमाम अहमद रजा वागो फिर बेहेलीर बाहू वागो नी फिर खड़ी वांगो, सचे शायर थोड़े बहुते झूठा टोला जो बाक मूहेगी उतरीद झूठ बोली जाता है अधूर तो उत्ते अधूर आवन फरमान गए छड़ो फरिश दो सान दौ छो परे नाटा पढ़ना कि मारिया उन्हें कूड़े بریلوی طبکہ لگا فرد نامدریلر بریلر ہاں جہ نام مراد دین دے مخالف نے جھوٹے نے کرتاب نے بئیمان نے احمد رضا نہیں چل دے سب خلاف نبی پاک جڑے بھی جھوٹ دے استاد جی ہاں رب د بھی تے تی جان گے کوئی تو میں اگلے دن تماشا سن اللہ میری ایک نام مراد مقرر سنیا ہاں وہ ہے نبی پاک سرکار ہاں آدم شاہجاد پاک پتن کا وہ ہوں پیا کے نبی پاک سرکار جیتلے براک سوار ہوئے رو اللہ نے پوچھا حبیب رب نے پوچھیا کیوں روای اللہ نے نبی فرمایا اللہ سونے جدوں کسی دا پتر گھوڑے گوڑے توار ہوں سیر کرد ہو سبح اللہ آخر کوئی ددا ہوا سبحان اللہ آخر کوئی چاچا ہر سبحان اللہ آخ اما ہو سبحان اللہ آخری ہے میرا کوئی بھی نہیں جڑا سبحان اللہ آخ رب نے اتوں جاب رب نے آخیا وہ ترا پیو ابد اللہ نہیں نعرا تک رسالت آدنی تو میں آکھے ہاں اللہ ربا رے کیوں نہ بامن زلے ہوئے کیوں نہ زلزلے ولیٹ اس قوم نشر ہوا کھڑا ہے بادشاہ نے خنزیر نے نمبر بئیمان ہوئے کھڑے پیر نے دو نمبر, نمبر ٹکر نو لائی بیٹھے جائے کہڑے پاس کیوں رب دب نہ لین وہ سنگیا ہدیس پاک سنتے دل ٹار سنا وا بولو چا بولو چا شبہ ن نبی صحیح دن خدری روبی صلی اللہ وسلم فرانہ سکان شرون قَالَا مَا اِنَّكُمْ <عَمَّارَا> حضرت سرما دے میں نبی پاک نو نماز ہستے تشریف لائے کچھ لوگوں او کھل خل کھلا کے ہستے سن پے یعنی نامناسب مناسب کل ہستے سن پے یا نامناسب حسنا ہسنا دے سن میرے آکا نام آپ نے لو اکثر تم آدمی ذکر آدمی لذات اگر تسا لزتان ختم کر دالی شاید کا ذکر کر دے تو جو میں پیاوا تسان اس کا چ نہیں سی پینا یعنی ہتھنا کھل کھلا کے توسا نہیں سکر الموت فرمایا جڑیا لزتہ بلا لزت جہی بلا شا وے لزت ختم کر دلی شا وے اس موت دا ذکر چوکھا کرو اس موت دا ذکر زیادہ کرو کی مطلب جدو موت کا ذکر زیادہ کرو گے موت نو یاد زیادہ کرو گے پھر کھل کھلا کے ہسنے کے خوشیاں جوکیا نہیں آنگیاں جب نہیں آن گیا پھر گناہ نہیں کرو گے کیونکہ خوشیاں خوشیا گناہ زیادہ گناہ گنا کر دہی سارے گنا پھل جانے ہوں سنگیا ہو اللہ وحدہ اولا شریک مولا سونے دے پاک محبوب نے فرمایا ہجی بہتر کلنا ہسنا انہوں کا ویک کے کھل خل کھلا محبوب پسند نہ آپ حکیم سن روحانی طبیب سن آپ پچھان گئے سنا یہاں کدھر خوشی اتنے تک نہ لے جائے جو رب سنے کی یاد تو غافل ہو جان حضور نے فور ٹوک دتاوے، حجیسے دے ہجی اسے واسطے قرآن فرمانا ہے فرقو کلی لو وسی رب فرما ہے ہسو تھوڑے تے روو ویاد بزرگ لوگ فرما نے بزرگ لوگ فرما نے پیر کا دے بارے ال شریف ہوئے ہو فرما نے مسلمان جدو تنیا سے جدو تمیا سے اسلے خوشی نگ ہنستا سی پیا تو چیخ مار کے آیا سے تسلے روا سا پیاؤ پھر دست بندر اسلے لوگ فرما نے اور تگ ہستا سی توندی تو سا پیا کم کر جا تب جا رہا ہو جگ رو رہا ہوس رہا ہو اگ حضور نے فرمایا فائن نہمیا تل قبر یو ملا تک فو لربت بانا بیت تل حضور نے فرمایا کبر بھی دن آن قبر قبر بول دیئے میرے پھر بے قدرے نہ بنو بے قدرے نہ بنو میرے نال بولو سباہج آ رہی نے کوئی نہ بے قدرے نہ بنو ہزور کا فرمان پہ تھوڑا نہ ادھر بنے کھوتی بوڑھ تک بدلی نہیں ڈیڑھا لگ گیا اچھا توجہ لال بولو سبحان اللہ چڈو چیجو با لال بولو سبحان اللہ, آل اللہ میرے آگا اندار نے فرمایا سلبل. میں قبر روزانہ بول دی گر آنا بیت وحدت میں تنہائی کا گھر بہت بیت ہے مٹی دا گھر ہاں آنا بیت بی میں میں دا گھر روزانہ قبر بول دی جنہ نو رب سنے کن دن دے حضور سن سن پاک سنتے سنتے فرمایا نا قبر بولدی جن جن قبر جانے جیت جانے ادب روزانہ آدمی یہ بولی ڈوری بنا لگا فرد میرے آگوں کوئی نہیں پیان دا سنتا بھی کی پی آخری وہ روزانہ آوازاں دن تنا رہا واشت دا گھر رہا کیڑے مٹی دا گھر رہا کی مطلب سوچ کیا کوئی بڑا کیا کو تیاری کر کے آر باہو فرماندہ جوں دے کی جان یار س Thank you. ریت نو کیا جیت غیر جنگل کیا آخری ریگستان روئی دیگستان چی سال ریتا سو سو کے عبادت سونے کی کر کر کے آئے نا ते चार दिन साग पै कूली मंजी देते गिछयाद को यार चंगा पीर ए मंजी गए गद्दे कूली मंजी ते बसा एन की रब याद आगा खाजा साहब नाराज ना उल पुछा पीर चंगे सन دے سوال کا جب دا نک نو پیستاخ کیا سوال کی سمجھ جی منجیت کوڑی تب کی یاد آنا آپ سرکار فرمان لگے سو مر جانا پسینے ساف کرے جنو کا مرشید کہ مر جانا نیندر میٹی سواہ ساری رات مر دس نیندر آئی سی آٹھے. آٹھے. لگا ہزور نیندر کی مٹی سواہ ہونی سی تجو کہ فرمایا گھر ہر بندے پکار دی فرمایا تو میں کن فا تمجنا میں سو جانا توجہ نہیں فرمائی تم سر کے جاؤں میرے پاک نبی سرور نے فرمایا بردار ہوتے دھرتی او سکتی مٹی او ہی تھا محبت کردی پیار کر دیے آ سدے جاو رب بندیاں لال بندہ پیار کیوں نہ کرے جدو مٹی بھی پیار بھئی کر دیے تینو سارے گلو گل مٹی بند لگے جیسے ایک جیسے بھلا اللہ ولی بھی ایک جیسے نہیں ایک شیر ربانی گوس پا نا ایک شیر ربانی گنگ والا میاں صاحب ایک شاہ صاحب کرم والے نے اور شاہ صاحب کرما والے شہری ربانی کے مقام نئی نا پڑے نہیں <تصفيق> نی فرمائی نے سبحان اللہ> سبحان اللہ> لیکن قبر کی پی آخری اس قبر اسی دارے پی آتی ہے کہ تین بڑا پسند سیک بڑے بڑے سن پر تینو میرا دل ترا سی یار گل کرگے آخے نہ میرا پیار تیرے ناڑی سے. یار عورت شرم آنی چاہیے ہرا دی بےٹی ہو کے ہک اپنے سائی نہ لان دی بجائے ہر پاس لائی فری توجہ نہیں فرمائی میرے بارے کسے ملا آخیا ادھر ملتان علاقے دلاکے جشتی ویا سولہ پاس میںریت دیا میںا ت می بھی کیوں کھا رہا چشتی کھادی جانا میں کھاوا چشتیف چگڑا نہیں پتا میں ہر غلط کام کر سکنا ساری شریعت کوئی دا وجود نہیں ساری شریت مستفا کا فرمانے قرآن فلانا کرتا ہے اسا یہ ہے ساڈے نبی سان کی دسا ہے وہ سمجھ لگی نے کوئی نہ رسم بولو سبحال اللہ اگلی گل سنو मैं अगला जवाब यह दिता मैं क्या मैन चाहती सी रन जड़ी केरी हो मुशतरका सवाणी मैं नहीं सी लैनी جی سکول پی دفتر پہنچ گئی ہے بیٹھیے جیڑی ہر کسی بیٹھی ہو سکنا میں سکتا میں پھر وہ سوانی لینی سی جیڑی کلی میرے کو بوجھ مشترکہ سواری میں ایمان دسوں میں مشترکہ نہیں ہوتی دفتر جفتر چیٹھی ہوئی اپرا تم دیکھ نہیں رہے میں کیا کر رہی ہوں کس کے ساتھ بیٹھی ہوں میرے پوس بیٹھے ہیں پوس میں باس کے ساتھ بیٹھی ہوں اور تم کر آخنا اچھا بخت والی تو بہو موجہ لا میں سمجھتا سن کہ میری ہے تشترک اللہ تعالی فضل میں ویا کیا جان سکول کسی خاتے چی کھو اللہ تعالی فضل و کرم اور سکول کتاب ل اردو سفا نمبر ایک سو پانچ ٹیکسٹ بورڈ آلیا جا سنے میرے پی نا بیگ تند پی اس لکھا ہے جیری سکول نا, دیا نا او مرد کا خیال نہیں رکھدیا او بار باہر خیال رکھ رکھدیا نے ناچ گان اج پکنک نو جا رہی ہے آج مری نو جا رہی ہے پچھو بندہ مرتا پیا یہ مری نو چل رہی ہے توجہ نہیں فرمائی جی اچھا گل سو ایک گل سنو کر سوال کی سارے سوال کرتے نے جڑا بوڈی اتنے چڈ گیا چھ سال ہو گیا لندن بیٹھا اس کنجر بوڈی کا رہ okay. مرے ایک رہ رہی ہے. تاں کر کے قسم خدا دی کر کے آنا بد بخت بندہ جڑا پیسے دی خاطر عزت کا خیال نہیں کرتا نکل نا میں اکھانگ کے پے سونے ہزار اس طرح پچھوں نہیں بچ دیا ہاں ایمان تا کر کے پیارا فکیر تھے سچی گل کر فرماندہ اپنے دیا و घर दाल चंगी हो बार चंग नहीं बंद घर च बैठा इज्जत सामने में सामने ने अपना काम है। बेशाक। है? बेशाक। अच्छा तो हम त्रै दिन चिले वाल निकले राय पंडा तो ओतराज हों وقت والی چار دن آستے کی چھ ہفتہ پورا یا ہفتے پندرہ دن آستے دورے پر جا رہی ہے کیا کون سا دورہ ہو رہا ہے جی مری میں, کاغان میں دورہ ہو رہا ہے مطالعہ ہو رہا ہے؟ اگر! اگر! اگر! اگر! بے اصل گل یہ گنا دیا قسم دو جرم دیا دوسری جرم ہے ایک انگریزی جرم ہوں <سطح> دیسی جرم کے قوم کی نگاہ جرم ہے پر انگریزی جرم جرم کوئی نہ وہ ترقی کو ایمان دسو بھی کسی بندہ جا کے فل لوگ مطلب آ چھیڑ لگ پہ وہ تو گولیاں مار دین گے ایویں نہیں یہ ہے دیسی طریقہ یا گولیاں بجن گیا جا تھا کچہری تو سارا کچھ آ گئے پڑو تنو یہ ادر اچھا سکلان پے چک دئی کر دلان پہ کر دیں منہ پکڑی کڑھائی کی ہے جی یہ جی اداکاری ہو رہی ہے وہ ہوں کنجر جڑے پولیس والے نے وہ بھی نپن دی بجائے آپ نے وہ کنجرا جی نپی کھلا ہو جرم کی ہو کر بھائی مان دسو ہے کہ نہیں سکل ڈرامے کہ نہیں ہوں دھی ہوتی کسی ہوتا کسی کا وہ بن ہے ہیر او بن جا رجا صاحب مردا پھر اچھا بال بنا چڑتے بورڈ لگے کھڑے ہوتے نے ہوں دیا کماریاں ویا کون نہیں ہوا اب تھی پانچ بال بالخصوص ہے جڑے پولیو مشہوریا قطرے فلانے نے ہوں کی ہوتا ہے بھائی وہ ہک بنا دے مرد دے رن مرد ہو رہے رن ہو رہے نہ ویاہ ہوا ویا ہو نہ شادی ہوئی ہے نہ کدی نہ نشان کوئی پتا تھوڑی کونی ہاں جی وہ ہو رہے وہ ہو رہے پانچ بال کسی دپ لینے نے آدھا آن گئی وہ آدمی سوا بن گئی ایویں وہ آدھے بال بن گئے ان آخو کسی کو کاری نو کہ جانے گولی مار دینی ہے حرام دی بنا جانا تو حرامتی نقل کٹنا پیا تو جدو آ گیا انگریزی انداز ہونی مان نل دسو تک کسی دی جیب فروڑ لیے پیسے بھی چکن نو کی آخن گے جیب کچرا گجر پولیس آ جائے گی کہ نہیں پولیسار بیٹا بوجھے اے اگریزی جرم ہے ہوں ات نہیں ہونا اتے جیب کترا اتر سر لکھ کدی بیٹا حال سر ہی جرمتی جرم تا جرم بابا اس ملک دے اندر دیسی جرم جی وہ میں مثال دیا تور تو مثال دیا بول بول بول مرو مروج جٹ بندے بیٹھے جی دیسی بندے بیٹھے جی گلجن والے پہلوں سنڈے ہوں دے سن سنڈے سرکاری پتا ج مرضی فصل چڑھ جاتے سن سپتا ہوں کیوں انہوں کی کنڈ تے موہر لگی بھی یہ سرکاری سنڈا جی وچھا کٹا سنڈا کجا وچھا کٹا جی کسی دی فصل نڑ جانا سی تو لگ جاتا ساٹک پتا جی ان خیر فاٹک فوٹک کو نہیں اسے لگ جاتے سن فاٹک لگ جاندے سان. ہوں تھے فاٹک کی لوڑ ہی کوی تھا لا جا رہا موقع وچے کٹونی مان درسو جہی کنڈ سے موہر نہیں جی کنڈ موہر ہے وہ سنڈا چٹیا پھر اے ای بابا سرکاری یہ جڑے سکولی طبقہ ہے نا یہ سرکاری سنڈے بابا اگریزی جو مرضی قوم مرضی کرائی کی جا وہ جو اگریزی سرکاری سنڈے نہ سورا کسی پوچھنا تا چھوٹا جا جرم چا کریے پنج قانون بھی ہے پانچ جیل بھی ہے سارا کچھ بھی ہے وہ سنگیا یہ گل اصل میں لتی دیسی بھی او اور جدو انگریز خود نہ مراد سرابا چرمے تو او جرم نہیں سمجھتا وہ نسل اگو کتوں جرم سمجھے گی یہ واقعی دیسی ونڈ تو کی کھڑے نے جو اچھا من نبی سرکار دے دین کو سدا نبی جرم تو پاک جب ہلور دے من والا چرم کرے پھر دنیا کے مجرے میں آ کے منیا جو پاک نو خلاس سو آخ میں ہاتھ دیکھی گئی ہوں تیرے سپردو ہوں دیکھے گا میں تیرے نا کی کرنی آئت لہو مدعے ہی جتھوں تک دن نگاہ دی حد ہوں تو توجہ اتوں تک چار پاس قبر کھل جاتی ہے نقتا اج ہازہ میرے رحم چیا میرے ربو لال امیف میرا دل پیمنٹ کہ میرے رب دی طرف ہو ہوئے کی طرفوں سمجھاوا حدیث صحیح ایک کتاب چ نہیں کئی ایسے بخاری کہ ہتھی نگاہ تک نگاہ یعنی وہ قبر چ رب سونے چار پاس میں گاہ جا جہاں ہوں جی وہ مر گیا مٹی مل گیا ہزور نے فر فرمایا ہے؟ او دی نکاح دی حد تھی ادھر میں اکھا بند چکی مینو کئی شہری دستی پی جا مر دی کے مٹی ایچ مل جائے ان دسنا تو میرے آکا نامدار نے صاف لفظوں فرمایا مدا باسا ریان نگاہ دی حد قبر ہوا رب کا نیک بندہ قبر چاہ بھی ہوں نگاہ بھی کھی وی وی ہے ویخا بھی چار پاسے کتوں تئی وہدا تے جدو و سڈے نگاہ دی حد دے آسمان وے خدا دے بندے آ اے آسمان دا فاصلہ پانچ سو سال دا سفر نگاہ دی حد رب دا نیک بندہ کمر چنا اتوں آسمان دا فاصلہ ہی نا امی ایک کبر چاستے چار پاس کھل جی اے نا. اے! <سؤال> پوچھے پوچھا ایک بزرگ تو یہ دس تھی آخ جنت ایڈی وی کہ جی چوڑائی سات آسمان زمین نے ادھر آدھے جی دوزخ بھی تو ہی وڈی ہےڑ کتنے پہ فرمایا بے وقوفا اس جہان چ نہیں پیا ردیا اللہ نے ہدے نگاہ تک قبر ضرور کھل بندے دی قبر این کھل جی مڑے قبر کی پہن ہر کسی نیک دی جو قبر ایڈی کئی ہے تو مڑے وہی جواب دیاں گے وہ جلیا ربدر جہان تبرے نا شیر ربانی دی, تیری میری نگاہ ہوف او جے کھوتی سی جنگ چوڑی رکھی سی, جنی لم رکھی امی ہونی ہے پر جی مولا دیت کے جہان چیر ربانی کراچی کی پانچ سو سال دا سفر روئے زمین کر ساری آسمان کاسلا مولوی وقت کی مطلب ساری خدائی اوی وسدی پئی مگر شیر ربانی دی قبر ایڈی وسیع ہے جب جی کوئی بندہ ہے پیا شیر ربانی دی نگاہ دی ہاں ہے گی سان نہیں ویکتے میں اتری دیا تین پتا ہی تی بی کھے بیٹھا میں کبر جیڑی حد ہے نا حد اس حد د ہزور فرد جائی اندی نگاہ جی اتو تع قبر خل تے مرے اچھا ایک اور گل جیڑی چار دیواری وہ کبر دی بنی جی تسی آخو میاں جیڑا بندہ بچ بہے گا دی نگاہ دی حد تک ہونی چارے منے تیار تے تے کھول دی اللہ اللہ دے بندے اللہ, دے بندے اللہ دے بندے یہ حدیث پاک بھی دس دئیے کہ جا قبر چ مومن کامل دور جاندہ ہے نا کامل مومن اس دی نگاہ دی حد فر چار دیواری نہیں لانتی دی نگاہ دی حد جتھوں تک روح زمین جاندی پئی ہے نا او ساری تک صاف شفاف کیا سبحان اللہ پردا ہے بندے دی اک اگے زمین پہ آسمان چ پردا کوئی نہیں جدوبر فقیر مرد مومنٹ لگو پردا پھر چارے منے ساری روئے زمین ویخ دا ہے جدو ویخ دا ہے جب تک نگاہ جاندی تھو تک ہے رب اتوں تک کھول اللہ لگا پھر اگا جا لگا جا گازی المدینا جدھر جائے گا اور تیری خدائی لجنا سجنا اس جہان گھر بنا ہو مرلیا کا وقت پہ ایڈی وی سلطنت لینی کبر والی تو ایب جانی شہری چ لب جانی شہری چ ہوں میرے پاگ روی سرور نے فرمایا دو فن ابد ال اویل کا فرو جفن ہوں پتکار بندہ وہ کل میں پڑھ والا دین نا پرنا چلن والا وہ جدو دفن ہوں اول کافر ہو یا کافر شاخ ابدل اخترجمین فرما بچوں دفن کرد میشبت بندہ فاسق یا فاق کافر فاسق فاجر یا کافر بندہ جدو دفن مرحبا ولا والا کوئی خوش آمدید نہیں کوئی اہلت تارے نہیں آیا خبردار اما انکا لبگا دا مئی امشیا جدو تو جد دے تردا سا تو مینو بڑا ہی پھیڑا لگتا سر بڑی نفرت سی تیرے تو بڑا بگل سی سارے جانتی سب آخری برا بندہ یا کافر بندہ برا مومن ہونا دونوں نبر ہے جب دے فر آختی ہے تیرا ہاکم بنی ہو ت میرے والے ویگا میں کی کرنی آ میرے آکا انامدار نے فرمایا فجل جلدی تخت تل فضلہ وہ پسلیاں اپنی تھان چڑ جبے کبیاں سجے آ ج بن جی پسلیاں کا پھر آکا اندار فرما رہے دیتے ستر سپ مقرر ہو ستر سپور مقرر ساپ میرے آقا نے دے ماں امبتت ماں باقیت دنیا ایک سپ اگر روئے زمین چ مارے فرمایا روئے زمین سبزا اگا چڈ دے گی جنہیں چر دنیا رحنی ہے ماسا بھی سبزہ نہیں اگنا ادھر ستر سپ برے بندے محمل سے کافر واستے مکر ہوتے نہیں ہر دس میں آم مشہور الاپ ہونا نہیں میں حدیث رسول اللہ سرکار نے دسیا بڑا محمل ہو برا ہوئے ہوئے اندر الاپ ہوتا کمر کے اندر آگا پتا نہیں کی بنے گا ہاں کافر واستے بھی ان کا لاب ہوں معلوم ہو جائے ٹھوٹے جھوٹ بولنے असल जरा चंगा दवा भाजन अलाब होना नहीं वो कलमे वाले ने मोहम्मद पाग दरीयत की ताबेदारी करे ने پہ نہیں میرے ہوں سے آخری گل کرنا یہ کل میں پڑھنے والے منے دینا من اسلے جہاں ترقی یافت کا کم کا اور جڑا ترقی یافتہ جڑا کنجر اپنا بھی دشمن ہے اپنی قوم کا بھی دشمن ہے وہ بےغیر طبقہ پڑھتا ہے پر دین دین منتا گل کرو چوٹی دنیا آسمان بے سی طبقہ جڑا جنہوں سمجھتے نے ڈنگر ڈنگر مڑ بھی, بھی آخو آن نا مجرم آپ اصل آن سہی ہے تو جہ ترک گئی ہفتہ آنے ان گل کرو دنیا چاند اپ گئی آج آئی رہی ترقی نہیں ہو سکتی دیبت وی رکاوٹ بنیاد पर आखिर जुलमता घर बहा मोली जी घर बैठावा शाना बिछाना नहीं चल तरक्की तू दस कि तरक्की हो नहीं हो اے دے سور لہن جنا کمجنگ ہو کدی نہیں آخنگے اصا مجرم ملنے بغیرتی پکڑنے گند پر کھانے نو نو ترقی پکڑنی وی وی ہزار رن دی ریس کرا نے وی وی ہزار رن دی ریس آجاز. دڑا نے پوچھو کی ترکی ہو رہی ہے سلف چکن تکاٹ ایک بھی نہیں کیونکہ گل جو ریس کی اور میں لفظ استعمال کرنے ہزار سلف چکی کھڑی تھی डैडी वेखंड तरक्की डैडी वेखण साई सी अच्छा फिर जनाब एक दो तीन कोई ते ते चौथे ते तड़ गई कोई तो हों पहला गेयर दूसरा तीसरा चौथा پہلے تنا مراد اے جو ماری دوے قدم گیٹ سے پہ جاندی سی اچھا جدو جناب حال بنیا جناب اَسی ایک سو تے کوئی پورا میٹر کٹی جی ڈیڈی جڑے بندے ڈیڈی کنجر خنزیری تے پوری او ترقی آپ سارے کنجر جن سور کٹے سن سارے اور پوچھو خیر آخر جی وہ زلزلہ آیا نا اتر بندے متاثر ہو گئے جنا پیسا کٹا ہوا انہوں نے نسام وہ سارا امداد لگنا راہجا گل گلا تیار ہو جائے چیتی نا بھائی پیسہ پہ جانا جا مبارک پیسہ پہ جا میں پوچھنا ایماندار دسو اپنی این پڑھ سکول نہیں پڑی جیڑا کریے نی تو آنو کلندر ہے. تو آنو جناب فلم کرا او جناب جی ریس کرا کے نسا ہے ایک سو وی جن سکدی نے اص ای گل چکر اپنی دیا بحنا سکول جیڑی نہیں پڑی سی کی خدمت کر رہیان. سچی بولیا گیمان جہاں بول سی میں سمجھا گا ترقی آفتا ہے اچھا جیڑی ان پڑھے وہ تو لرے جیڑی پڑ گئی ہے چودہ چڑ گئی ہے میں چڑی چبارے عشق دے چبارے مردلا کنیا چڑ گئی چبارہ مردلا کنیا نے چڑھائیاں ہوں میں ایمان نال ہاتھ جوڑ کے سنگیوں پیار کرنا یار مینو فیصلہ کر دوں میں جگ ججیے بندہ والے مینو آنی ایڈے لمے چوڑے ایمان نال دسو ان پڑھ جہی لارتی سارے ایکچی پا کے گناکار ہو سکتی درد ہو لاہور چلا آ گئی ہے میدان نزدیک شعور والیا کہڑی ہوئی تا اکل شریف کی آتا ایمان جو ضمیر فیصلہ کردہ اچھی بولو جو نہیں کرتا کون شعر والی ہوئی منے میں گلی آ سویر یہ بیٹھا کنجر پوچھو نہ پڑھیں گی تو شعور کی بو ل نہیں مارنا اتری دیا اکڑیاں کوتیاں بنا کے نفائی کلیں کلینڈر بنائی کلے تھان تھانے رولا اگلے دن بھی اتنے ترقی ہوئی ہے میرے خیال تائی سیرو کوکی ہوئی آسفر> آیو آسفر> میرے آیو میرے <آسفر> او سیانے, سیانے کہ گوشت جا گوشت فرجج ہے یہ کسائی دے پٹے پہ گران نے कपड़ा है मखिया बाण बान दलनी रखी बैठा है झलद बैठा है जे निगरान ना हो महफूज न हो सड़क गोश्त कदी तो बच सकता मैं मोटी जी गल कर छी जे कुत्... जे गोश्त सड़क के कुत्त मूह चो नहीं ना बचता اندر نگران ہی ضروری ہے، مکان بھی ضروری جہی عزت جی نہ سڑک سے چڈ ای جناب جی پکنک سے ادھر سکل نہیں بچ سکتی یہ بچنا پیو ماں باپ بھائی یہ صرف نگران ہو اے گھر دا سیدہ خاتون نے جنت آں کو مکان ہوئے فرقت محفوظ کلم پڑھن من لوگ منافع منافک نے لکھ کلم پڑھی بھٹو لکھی آٹہ پتلے جو مرضی ایک بئیمان جنہ رکار غلط مننا دی سچی گل چکرے چلو اندر دہشت گرد فساد لائی جانا ہے امریکہ جہاں تی تی لاکھ بندہ بمب تھلے مارے آدھے امن پرت جہاں دن کی سچی گل چکرے آدھے دہشت گرد कुत्त का पुत्र जरा जन्नत आवेगा इन प्यो भी जन्नत और सुन तेलो आखिरी गल समझ लगा जो बर्ती होंगे बर्ती इन्होंने बर्ती तो पेल एक डाक्टरी मुआयना होंगे भी जानते जोखी होंगे खुदा मैं नहीं जानता मैनू तो कुछ जनावे भी सिखता भी मैंने जाए जा, जा, जा ڈاکٹری موائنا سپاہی تدر تک جن ہوں اوی ہے لا لے لک دی ویکھن ڈا جی آگے ویکن والی آگے سکول آئے جی ترقی دے لاکھ لانا کسی چوڑے نو آخو تین ہزار تنخواہ دنیا لکھ دی لا دے لاہ لو تو موڑا کے فیٹے منہ ساری فوج پولیس ساری حکومت او تر لاک اے امانا مولا علی کرایا امام حسین کرایا سلاحدین محمد بن قاسم کرایا کیوں کرایا سکولی اس واسطے کرایا انگریزا نے انہوں نے آخیا لانتی اندر ہیا دا جڑا قطرا ویکھان گے اوے ننگا کر کے تے کڈ لواں گے تا کہ جے تساں حکومت دے جا جاؤ تساں نہ دین دے ہوو نہ خدا دے نہ رسول دے نہ قوم دے تو ماں سا وی حیا نہ رویں او قیبے حیا لانتھی بن جا او ایمان تو فارغ پھر کسے دی عزت دا لحاظ نہ کرو مال کا جانتا کسی شہر کا نہیں وہ آخری ہزار کترا کھڑا کر دے رہے ایڈا نبی پاک سرکار نے فرمایا لاہ ونبور آئی رہے ستر بندے دا ویخ والا بھی لانتی وکھاو والا بھی لانتی ہے اے مونا نہیں جڑا ڈاکٹر پیا وہ خطری دا پتر آپ لانتی ہے جہا وکھاو والا دلیا دا سردار لانتی کنجرا کے بغیر تبا رہی قسم خدا جنت کے میں جا شک دے دے جنت اسے آخر جی ایک نہ جی جی آپ غلط سمجھنا وے ہر حرام نو حرام سمجھنا ہر گناہ نو گناہ سمجھنا وے نبی کے دین نو برحق سمجھنا وے یہ گنا چ ایک نہ ایک دن نجات پا جائے گا عورت کو پیری مریدی کرنا جائزہ جا کسی سوال لکھیا ہے میں کوئی گل پیش کر کے جواب دے چڈنا مناقب سلطانی کتاب ہے پیر باہو اما جی کبلا مائی راستی سبحان اللہ انہاں فرمایا پتر اپنے پیر کہ پتر کوئی مرشد لب جہا مرید ہو لڈ فکر آپ فرماندرج آ گئی استاد جی سنیو میں کیا فرق ہے لوگ کہتے ہیں سکول پڑھنا جائز وہ یہ فرق ہے کہ بابیاں دل چیس حالت اور سننی سننی جڑا اسی نا سننی بریل کی گل نہیں کرتا سنی جا سی بھابھی اور سنؤ میں کیا فرق ہے لوگ کہتے ہیں اسکول پڑھنا جائز ہے وہ تو سکول میں محبوب کی عزمت وہابیا نو اللہ دندیا نال وائر ہوں وائر ہوں سنتے جان تھڑے جان گے ہو سی اللہ آپ اللہ اللہ اللہ. اللہ. کا موضوع تھا شان سلطان بہوسم نے آپ نے تمباکو کے خلاف ایک تشریح کی وضاحت فرمائی تھی شیر ہر کے کشت تمباکو دودھ رسم کفارہ آیز نات بے نمرود دوسرا برباد بے نماز این الفقر بابے جی کی کتاب ہے پیر بہو ہے این الفقر. اس لکھا ہے بے نواز جہا ہے شراب پینے والا بندہ ہے تو بے نواز سور اکھو سور ہاں جہا شراب پینے والا اس تے لانت پہنتی ہے پیر باہو فرما نے شرابی بندہ شراب پینے والا او سمجھو پر روزانہ پنجار کابے داں جنا ہے جہاں تمباکو چھکد ہے فرما نے وہاں وہ پانچ وار کابے داں مانال جناخ کرد ہے مراد اور اور نم... جی؟ باقی وہ کشتہ میرا پیر با والی اتنے پی نو موضوع ہے پیر با دیان دو کشت اس طرح دے اور موضوع بھی پی نا حاصل کرو بس کرو کی بلا کیا کیا کسی دیوبندی امام کے پیچھے سننی انفی بریل بھی سہیل لکھیدہ والوں کی نماز ہو جاتی ہے نہیں؟, نہیں ہوتی کیونکہ اگوں جڑا کھڑا ہے وہ آدھا پیچھوں مشرق کھڑے, پیچھو کھڑے نے یا رسول اللہ یا غوث آزم آنے کہ نہیں وہ آدھے جڑا یہ آخر مشرک ہے مام آخ سمجھے پیچھے مشرک کھڑے ہے نماز مٹی سواؤ اصا پچھوں سمجھنے وہ گستاخ کھڑا جہرا پڑھتا ہے پیا پڑھتا پیا وہ وبال پہ نو ہر نماز دے بدلے نو عذاب ہونا ہے پڑھتا بندے بولتے ہیں کہ کنجری ماں کے پاؤں تلے جنت ہے کنجری ماں دے پیروں دے تھلے جنت ہے جڑا یہ آند ہے جن درا وقا ماں دوس ماں پہ جانتی ہے سوب نو دیسی نا چکلا نا کلابے ہوں وہ چکلے پہ جانی ہے کلب نجائد پتر آخان درا میرے چڈ کے دیا پکے ہائے ہوئے ماں کے پیرا تھلے جنر ہوئے میں چاہ ٹی وی لگی کلیے ماں پتر سلطان رائی دی فوٹو مینو سہی نہیں پی دس تے نہ ہلاوی کنجر آتا آ نہیں تے ہلاؤ دے پیرا تھلے جنا لا چھوڑا اللہ دا بندہ کوئی ونڈ کر بے ونڈا مذہب تیرا نہیں کیا کسی اچھا ایک مول صاحب غلام قاسم نورانی وہ کہتے ہیں کوئی بھی تعلیم گناہ نہیں ہے جبکہ آپ سکول کے خلاف وضاحت فرمائیں کوئی تعلیم گناہ نہیں جی کوئی تعلیم گناہ نہیں تے پھر میں آخا گا کہ مولی ہو آکھو اپنا پتر شیعہ تے مرزائیاں کول کیوں نہیں پڑھاؤں گے مولی ہو آکھو جو تعلیم نہیں نا گنا مولی نورانی سویرے ٹبر اپنا سیا گھر تے مرے شیابی کسے بد مذہب دے کول پڑنا جائز نہیں تو یہی سارا وڈیرا ہے سارے شتانا سردار ہے سارے کافر کا پیو ہے پڑنا جائز نہیں میرے نبی فرمایا ملم تک یوزا فرمایا جنہیں کول سدکا نہ ہو یہ لا کی مطلب سدکے کا شراب ملے گا سن جس تعلیم تک پھر پیسہ لاے گا نا حرامت حرامت گنا ہے گنا ہے ولن سردان کر یہود ولن نہ سارا ہتا تتہ بیا مل رہتا ہوں اللہ فرمادا یہود نہ تم پر کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے دین کے پیچھے نہ چلو ان کے ملت کی پیروکاری پیرو نہ کرو تو میں پوچھنا وا کہ اسکول کالج دو تے کافر یہود نہ سارا بوش پیسے جو لوگے پائے راضی ہو کے لا کے ہیں ناراض ہو کے ہوئے تو کافر کفر تے راضی ہوتا ہے یا اسلام تے جمر راضی نورانی میں اسے ایک گئی بولی کافر نال جا رہا ہے مسلمان کیون ہوتا پڑھ کے رکھا ہو سن میں یہو جہ شتان مولبیاں دا رگڑا پٹ کے دے پھر تن دسا میں کی بنتا پیا کہ کتوں لے رہے دے؟ اپنی بولی نہیں آتی بوتھا اپنا زبان کسی ہوتے انگلش مدرسوں کی اگلاللہ اگلاللہ تعلیم حرام ہے کٹ کٹ زندہ باد پٹاری آ گئی میدان پٹاری آ گئی ویخیا جی سپ نکل لگے گی ہوں تنشاہ آ جے اور سو دے مدرسے دی کتاب دی مطالعہ پاکستان و جرنل سائنس تنظیم المدارس اہل ستن پاکستان اے کو لو چشتی کتاب بخا گیا قومی زندگی کے ہر شعبے میں عورتوں کی شرکت کی حوصلہ افزائی کی جائے ہاں جی بسم اللہ قومی زندگی کے ہر شعبے میں عورتوں کی شرکت کی حوصلہ افزائی کی جائے کی مطلب کلینڈر بنن ریس کرن, پی سی تے بہن جو مرضی کرن جس شعبے چاون پہلوان بنن باکسنگ کھیڈ پائی فرو سلانے فیرو تھی باکسنگ پہ کھیلتی کرکٹ پہ دی چھکا پا بجتا پچھوں ملا پڑھا پیا سبق آ کے تھاپی مار کے آخو بخت حوسلہ حوصلہ تیز کر کرومی زندگی کی ہر میں تمہاری شرکت کی ضرورت ہے ورنہ ترقی نہیں ہوگی ایمان ملوڈیا دس جنا کجرا مدرسے رکھے نے جنا کافر نے مدرسے چیٹھے انج کافر کر لیا تعلیم دے کے اردو فارسی تے اربی اس پوچھ سورا جائد آنا پیا جی تانت لینا پیا میں گل کی جب مجھے پٹ کے لیا تو میرا سر وٹ کے گیا لیکن میں جی جی میںک نہیں میں کمپیوٹر بش کول نہیں لیا جی میں مدرسہ بند چا کیتا ہے لیکن تلا نہیں غیرت نہیں بنیا جہر ہی نہیں بنیا کتا نہیں بنیا نہیں ماری غیرت وکھا کے مدرسہ بند چا کیا میں کفر ملا گوارا نہیں میں ہوالا دتی جانا میں اس کتاب کے ہر سفے چنفر وا سکنا جا مڑ کے آئے بیٹھے پڑھا سو ایک گل سمجھا پی نہیں لیکن تھوڑا دشمن ہو جانی ہوسلمان تے ان ہاتھوں پیو گے نائم. کیوں? دشمن دشمن ہو دشمن ہو دشمن اچھا جانی دشمن ہوئے جیڑا دو دا پینا انتوں ایک کپ نہیں پینا کافر دے ہر شا پیتی جنا خدا جو تن چاوے سمجھا جی لینا حرام ہے لے آجے بربادی دشمن رلا چرتی رلا چڈی سو بےمانی رلا چی سو ہوں تمان دسو اتوں تے بھائی فرو دے گھر ٹی وی ہے نہیں ہوئے ہوں انہاں ملوڈیا دے گھر بھی میںتاوا بریلی شریف خانہ چوک آ جائز میں کھ لینا یہاں کا جائز ہندوستان دے جے اتوں والے تو وکے پر اتوں بچے کھڑے نے فتا بریلی شریف ہاں اتنے چند سفر تین سو نبے تین سو نوے ٹی دی وی دیکھنے والا و فجور کا مرت ہے کہ اس سے تعلق رہا بارے ستر ساپا کا آیا ہے سن بیٹھا ہے ٹی وی دیکھنے والا فسق و فجور کا مرتکب ہے کہ اس سے تعلق ربط ضبط رکھنا تحمت و الزام ہے اور ان سے بچنا فرد ہے لہذا ایسے لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا نہ درست نہ روا اس امام کو چاہیے کہ وہ فوراً اس سے قطع تعلق کرے جہے گھر ٹی وی ہو اور جدا ہو جائے یقیناً اگر امام میں مذکور ایسے لوگوں سے تال میل رکھتا ہے جنہے گھر یعنی ٹی وی ہے وہ فسق و فجور کا مرتکب ہے اس امام اس کی امامت ممنوع اسے امام بنانا گناہ اس کی اقتدا میں نماز پڑھنا مکروف تحریمی واجب ال پیاہ ہے یہ فتوا کتوں کا ہے اچھا اتوں دا فتوا آوے لنگر تن کا ختم پیو کا موڑتے فورن سنا ہی کھڑے ہوتے فریلی شریف والے کہتے ہیں حضرت نبی والے کہتے ہیں ختم کہ ختم تن فتوی یاد برادری جس گھر دے اندر ٹی وی اس گھر چان جان والا مولوی جہا ہے اس دے پیچھے نماز جائز نہیں आ� -आ, اے -आ, اے اے جی اپنے کارے تھے پڑھا دوبارہ کی بنسی اپنیا فتح و فتی ہے ملت مولانا جلال الدین احمد امجدی رحمت اللہ علیہ جنہ دی بہار شریعت کتاب ہے انہوں کے دے شگرد دے فتح دو جلد انڈیا دے ہندوستان دے دولا جلال الدین احمد امجدی دے جلد نمبر پہلی جلد نمبر پہلی صفحہ نمبر ایک سو سولہ کی لکھیا ہے ٹیلی ویژن دیکھنا حرام و ناجائز ہے اور اس کو دیکھنے والے فاسٹ ہیں لہذا ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں اکیت! اکیت! اکیت! اور فتوا سو نظہت القاری شرح بخاری مفتی شریف الحکم ہندوستان دے فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے اونا دی کتاب بخاری شریف دی شرح نظہت الکاری پنجا جلدا جلد نمبر پنج صفحہ نمبر پانچ سو اکوجا سے لکھے مووی پیروں کی ہر کسی تصویر ود اے لکھے ہی. دے. استاد مو, رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی علی. مولانا محدث سے پاکستان سردار رحمد رحمت اللہ اتوں شیخ الحدیث میرے بھی استاد شہ مفتیا استاد انہی کتاب ملا دوسم عالم دو قسم دے دو ہوں نے ایک دنیا پرست ہونے نے ایک حق پرست ہوتے نے دنیا پرست جی ہوں نے وہ حکومت دو کافر ہکنے دے کا مطابق چلے کافر والی بولی بولتے ہیں جیسے حق پرست ہوتے ہیں وہ حکومت حکومتوں تو پھر وہاں تزیدان گل محمد اربی پاک وہ بلیاں دل رلدی ہوں شیر ربانی والی ہے آخری گل کرن لگا لوڑا مار کے بڑھ کے شیر ربانی کون سر جب میں شیر ربانی دیا تکریر خطبات شیر ربانی کہ میاں صاحب سکول پڑھن تو روکیا ہے ٹھیک ہے منو گے خطبات شیر ربانی میرے کو پی میاں صاحب دے تکریران دی کتاب ہے نیا صاحب صاف تکریر سن وہ نہ سکھو اپنا سیکھو فرما سن سیکھتے جی ادب سکھا دل سیکھو ادب غوث ان کی گل وی ہے کہ ملوڈے کی سچی بولی یہ ہے صرف ٹکر والا okay. okay. وہ ہے اللہ والا یہ ہے ٹکر والا وہ ہے اللہ والا یہ ہے ٹھا ٹیڈ ٹھے سور ن سٹنے اچھا اللہ والے کی گل من بس اس میرے کوئی دلیل نہیں یار بس کرو لوگوں نے کسی کو بیان کرتے ہوئے کوئی آدمی جتنی مرتبہ درست ہے وہ ٹی وی کا جی دی دی جی. بندہ اپنی بڑھی تو ہوا بیٹھا ہوک تازی داضی ہوا بخت آئیے اج بڑا خوش کیتے بڑا خوش کیتے جا تلا کے کدی دیکھا جی ایک وقت میں تین تلا دینے کے بعد سلاح ہو جاتی ہے دوبارہ میاں بیوی بی رشتہ قائم رہ سکتا ہے رام کران گے نا دے اپنے نکاح ٹوٹ جانے دینا جما تک بیٹھا یار بلال میر ہزور گلاما سد صدقہ ہر شرف ایتنے تو محفوظ فرمادے شان اسلام تبا فرما زندگی اسلام آڑی موت کامل ایمان والی عطا اللہ سانو حضور دے غلاماں دا صدقہ ہر عذاب شرف ایتنے تو محفوظ فرمائے یا اللہ جنا دوست محفل سجائیے سن کے یا سنا کے یا اس دا اہتمام فرما کے سب دی دنیا آخرہ سونی فرما آمین قلوب تدین فرما ما فر صلو اللہ تعالی علی حبیب ہی سادہ مشکل کشا ہے علی